السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمدًا عبدہ ورسولہ اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ و من احتداء بہدہی و سننہ بسنتہی علیہ ومدین وبعث معزز بھائیو جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ انشاءاللہ ہر منگل کو عشاء کی نماز کے بعد یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے اگرچہ بہت چھوٹی سی کتاب دکھتی ہے لیکن بہت اہم اور مفید کتاب ہے اس کتاب کے مولف ہیں سعودی عرب کے سابق مفتی علامہ ابنباز رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر انہوں نے دین کے اہم مسائل بنیادی باتیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے ضروری ہے ان چیزوں کو ان باتوں کو انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر کر دیا ہے جس کی شرح آپ لوگوں کے سامنے شروع کی گئی ہے اور ہماری گفتگو پہنچی تھی ایمان کے ارکان میں سے چار رکن کا تذکرہ ہم نے کیا تھا اختصار کے ساتھ اللہ پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان اللہ تعالی کی کتابوں پر ایمان اللہ تعالی کے رسولوں اور پیغمبروں اور نبیوں پر ایمان ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور کیسا ایمان ہونا چاہیے اس کا بھی ذکر میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا آج ہمارا جو موضوع ہے یا ایمان کے جس رکن پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ ہے یوم آخرت پر ایمان یہ بھی ایمان کا اہم رکن ہے کہ انسان کا یوم آخرت پر ایمان ہو یوم آخرت یعنی قیامت پر ایمان علیم الخر اس لیے کہا گیا کیونکہ دنیا کا آخری دن ہوگا اس کے بعد رات نہیں آئے گی آخری دن ہوگا اللہ رب العامین کے حکم سے اسرافی علیہ السلام سور فونکیں گے پوری دنیا فنا ہو جائے گی سب ختم ہو جائیں گے سورج چاند ستارے دنیا کی ساری مخلوقات سب ختم ہو جائیں گی اسی کو یوم میں آخر کہا جاتا ہے کہ دنیا کا آخری دن ہوگا قیامت قائم ہوگی اس کو قیامت بھی کہا گیا ہے اصح بھی کہا گیا ہے پرانے کریم اس کے بہت سارے نام اللہ رب اللہ بیان کیے ہیں القار ہے یہ اس طریقے سے بہت سارے نام ہیں الحاق یعنی قیامت کے تو قیامت میرے بھائیوں قائم ہوگی اور ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی ہو جائے گی جو ملحدین ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے ایسے جو کفار و مشرقین ہیں اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہتے کہ نہیں یہی سب کچھ دنیا ہے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں کھڑا ہوگا دنیا چلے گی ہمیشہ ہے دنیا ختم نہیں ہوگی یہی ہے بس اور قیامت وغیرہ کچھ قائم نہیں ہوگی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جا بجا قیامت کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی عدل اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ سب کو بدلہ دے گا دنیا میں بہت سارے لوگوں کو بدلہ نہیں مل پاتا نیک امال کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا دنیا میں بہت سارے لوگوں کو جو ظالم ہیں ان کے ظلم کی سزا نہیں مل پاتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے ساتھ عدل کرے گا انصاف کرے گا ظالموں کو سزا دے گا اور جو اے جس کا مستعق ہوگا اللہ اقبال اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت قائم ہوگی اور قیامت پر ایمان میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں ان میں سے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ ہے کہ موت موت اس کے بعد آنے والے تمام مراحل پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے جو انسان مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہوگی دو طرح کی قیامت ایک چھوٹی قیامت ایک بڑی قیامت بڑی قیامت یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ فنا ہو جائیں گے ساری مخلوق فنا ہو جائے گی کوئی نہیں بچے گا اور چھوٹی قیامت کیا ہے جو وقتاً فوقتاً ہم دیکھتے ہیں انسان مر گیا زلزلہ آیا بہت سارے لوگ مر گئے یا اس طریقے سے اور جو ہے آپ دیکھیے کرونا میں کتنے لوگوں کی موت ہو گئی یہ سب بھی قیامت ہے تو انسان جو مر گیا اس کے اوپر قیامت قائم ہو گئی تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ نے کسی کے لیے ہمیشگری لکھی ہے سب کو مرنا ہے سب کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے سب کو ایک دن مرنا ہے تو موت کے بعد کے جو مراحل ہیں جیسے قبر میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے قبر میں سوالات ہوتے ہیں من کر آتے ہیں وہ تین سوال کرتے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا تمہارا نبی کون ہے ایسے ہی جو کفارو مشرقین ہیں ان کو آزمائش ہوتی ہے یا ان کو سزا ملتی ہے قبر کے اندر اور جو اہل ایمان ہیں اللہ اربان ان کو ان پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں جنت کی ہوائیں ان کو ملتی ہیں ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے جو برزق کی زندگی ہے اس طریقے سے علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے یہ بھی قیامت پر ایمان میں شامل اور داخل ہے دو, دو بار سور پھونکا جائے گا پہلی بار سور پھونکیں گے سارے لوگ مر جائیں گے دوبارہ سور پھونکیں گے چالیس سال کے بعد دونوں سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے پہلی بار سور پھونکیں گے سب لوگ مر گئے دوبارہ سور پھونکیں گے حضرت اسرافی علیہ السلام سارے لوگ اپنی قبروں سے زندہ اور کھڑے ہوں گے اللہ برہمن نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر کہ اللہ البرامن کے لیے دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل نہیں پہلے پیدا کرنا اس کے لئے مشکل نہیں تھا تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا مکہ کے مشرقی انکار کرتے تھے کہ کیسے دوبارہ زندہ لوگوں کو کیا جائے گا بھائی پہلی بار کوئی چیز انسان بناتا ہے وہ مشکل ہوتی ہے لیکن دوبارہ بنانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے اللہ ابراہین سب کو پیدا کیا اللہ ابراہمین کوئی پریشانی نہیں ہوئی نہ عد بلّا اللہ تعالیٰ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے برتر ہے برند ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اور زیادہ اللہ ابراہین کے لیے آسان ہے تو دوبارہ جو سور پھونکا جائے گا سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے جو بھی مر گئے مر سارے لوگ قبر میں دفن ہونا ضروری نہیں کہ جو قبر میں دفن ہوگا وہی کھڑا ہوگا جو بھی دو دو ہوں گے لوگ سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی خبروں سے جہاں بھی وہ اللہ کے سر کہتی سنا کہ انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم کی ساری چیزیں سڑ گڑ جاتی ہیں لیکن ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ باقی رہتی ہے اسی میں سور فوکا روح اوکی جائے گی دوبارہ وہ چیز باقی رہے گی باقی انسان کے جسم کی ہر چیز سڑ جاتی ہے ہاتھ پاؤں آنکھ جسم سب چیز لیکن ریڑھ کی ہڈی چھوٹی سی جو نیچے ہوتی ہے وہ باقی رہے گی اسی کے اندر روح وکی جائے گا پھوکا جائے گا روح اور دوبارہ انسان اپنی خبروں سے یا جہاں بھی وہ اڈی ہوگی وہاں سے انسان اٹھڑا ہوگا تو اس طریقے سے اس پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے اس کے بعد کے جو مراحل ہیں حساب و کتاب ہوگا میشر کا میدان ہوگا نام امال دیے جائیں گے حوض ہوگا سائے نبی کے پاس حوض ہوگا ہمارے نبی کے پاس بھی حوض ہوگا جو نبی کے حوض سے پانی پی لے گا کبھی دوبارہ اس کو پیاس لگے گی ہماربی سفارش کریں گے ارسرات ہوگا سب کو پار کرنا پڑے گا وہی من کو ملا اللہ کے <دُحا> اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کو اس پرسراد کو پار کرنا ہے سب کو پرسراد پر سے گزرنا ہے کوئی اس پر سے نہیں بچے گا سب کو گزرنا ہے اہل ایمان تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے کفار و مشرقین گر جائیں گے تو کہ پرسراد جہنم کے اوپر نصب ہے جہنم کے اوپر اس کو رکھا گیا ہے لہذا اس پرسراد سے سب کا گزر ہوگا یہ اللہ العالمین کا فرمان ہے وہ امن کو ملّلہ <دُحا> ہر انسان وہاں سے گزرے گا پہلے ایمان گزر جائیں گے اور جو کفار و مشرقین منافقین ہوگے وہ جہنم کے در گر جائیں گے تو پرسراد پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے وہ بھی اس میں شامل ہے نام اعمال حساب و کتاب ہوگا میزان لگے گا ترازو لگے گا سب کا اعمال کو تولا جائے گا اگر نیک انسان ہے نام اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اگر برا انسان اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ تمام چیزیں قیامت پر ایمان میں شامل ہیں ایسے ہی جنت اور جہنم اللہ نے جنت بنا کر کے رکھی ہے اہل ایمان کے لیے اور اس طریقے سے جو کفار و مشرقین ان کے لیے اللہ نے جہنم بنا رکھی ہے تو ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ نہیں کہ قیامت قائم ہوگی بس نہیں قیامت اور اس کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں تمام مراحل قیامت پر ایمان میں داخل ہیں ان تمام چیزوں پر ایک بندے کا ایمان ہونا چاہیے یہی اوم آخرت پر ایمان کا معنی اور مفو ایسے علماء نے بیان کیا ہے قیامت سے پہلے جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے قیامت سے پہلے ہمارے نبی نے بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ نشانیاں جب واقع ہوں گی تب قیامت قائم ہوگی اور ان نشانیوں کے دو قسمیں ایک نشانیوں کی قسمیں چھوٹی نشانیاں جو آپ نے چھوٹی چھوٹی نشانیاں بیان کی بیت المقدس فتح ہو جائے گی آپ کی بےشت آپ کی موت اور اس طریقے سے ظلم بڑھ جائے گا جناب بڑھ جائے گا سود بڑھ جائے گا بہت ساری نشانیاں ہمارے نبی نے فرمائی ہیں تو یہ ساری نشانیاں جو چھوٹی نشانیاں ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں اور کچھ نشانیاں ہیں جو بڑی نشانیاں ہیں ان کی تعداد دس ہے یہ دس نشانیاں جب ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی حضرت ابو وشید ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا صحیح مسلم کی روایت ہے تو آپ نے پوچھا کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کہا قیامت کے بارے میں تمہارے میرے فرمایا قیامت سے پہلے دس نشانیاں دیکھ لو جب تک دس نشانیاں واقع نہیں ہو جائیں گی قیامت نہیں قائم ہوگی وہ کون دس نشانیاں ہیں آپ نے فرمایا سب سے پہلے دجال دنیا کے اندر دجال جال آئے گا اس پر ایمان ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا دجال موجود بھی اور آئے گا دت اس کے بعد ایشا علیہ السلام آئیں گے عیشا علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے ایشا علیہ السلام دا کو قتل کریں گے تو یہ دوسری نشانی ہو گئی یاجوج اور محاجو نکلیں گے قرآن میں اللہ رب نے یاجوج کا ذکر کیا ہے د کا ذکر نہیں ہے قرآن میں لیکن حدیثوں بیان کیا گیا حدیث بھی اللہ رب کی طرف سے ہے اس کا بھی ماننا ضروری ہے جیسے قرآن اللہ کی طرف سے حدیث بھی اللہ کی طرف سے حدیث بھی اللہ نے اوپر سے نازل کیا ہے تو جو بات نبی نے بیان بتا دیا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے اللہ اور ہے جو رسول تمہیں دیں لے لو جو منع کرے اس سے رک جاؤ اما آتا کم و رسول فخو اما نہ جو رسول تمہیں دے لے لو جس سے بنا کر ان سے رک جاؤ رسول نے ہمیں دیا کہ دجال آئے گا. کتنی ساری حدیث بخاری مسلم کی اس لیے اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ دجال آئے گا قیامت سے پہلے عشاء علیہ السلام اس کے دور میں آئیں گے اِسا علیہ السلام اس کو قتل کریں گے یاجوج ماجوج نکلیں گے تین نشانیاں ہو گئی اور تین نشانیاں کیا اور ہوں گی کہ جد العرب کے اندر اور مشرق اور مغرب تین جگہوں پر خسف ہوگا زمین کے لوگوں کو دھس دیا جائے گا ان کے مکانات سمیت محلہج سمیت ان کو زمین کے در دھسا دیا جائے گا تین جگہ ہوگا تو کتنی نشانیاں ہوگی بڑی پہلے تین میں نے بیان کیا دجال عیسا اور, اور یہ تین کتنی ہو گئی چھ نشانیاں ہوگی اس کے بعد آپ رکھا کہ دھواں ایک دھواں آئے گا نکلے گا دھواں آسمان کی طرف سے دھواں ہوگا یہ ساتویں نشانی ہے آٹھویں نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا سورج ابھی مشرق سے نکلتا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو سورج مغرب سے نکلے گا تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور نبی نشانی کیا دعوت الارض اللہ ابان ایک چوپایا بھیجے گا زمین سے چوپایا نکلے گا جیسے اللہ رب العالمین نے سوال علیہ السلام کو اونٹنی دی تھی نا نشانے کے طور پر اونٹنی اونٹ سے نہیں اونٹنی سے نہیں پیدا ہوئی تھی اللہ رب نے اس کو پہاڑ سے پیدا کیا تھا اونٹنی کو اللہ رب نے ہر چیز پر قادر ہے اللہ رب الام نے علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا مٹی سے بغیر ماں باپ کے اور وہ اونٹنی بھی مٹی سے پیدا کی جائے گی پہاڑ سے اللہ ابرامی نکالے گا مٹی کے درمیان اونٹنی کو, کو جو اللہ ابراہمی نے ہستے سوال علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی تو زمین سے اللہ تعالیٰ چوپائے نکالے گا ایک وہ بتائے گا کہ مسلمان ہے مسلمان ہے یہ کافر ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ اتنی عقل دے دے گا اتنی سوج بوجھ گا اس کو جانور کو جو بتا دے جس کے اوپر اپنی سونٹ اپنا وہ کیا نام ہے یا جو بھی ہوگا اور رکھ دے گا وہ اہل ایمان میں سے ہوگا بتائے گا وہ تو اس طریقے سے چوپایا نکلے گا اس چوپائے کا ذکر اللہ رب الامی نے قرآن میں کیا ہے کہ زمین سے اللہ چوپایا نکالے گا اور آخر نشانی کیا ہوگی آگ کا نکلنا آگ نکلے گی کہاں سے یمن کی طرف سے سمجھ لیجیے مشرق کی طرف سے اور اس کے بعد اس آگ کے بعد لوگ محشر کی طرف بھاگیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ دس نشانے جب ہو جائیں آپ سمجھ قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ قیامت کی جو نشانیاں ہمارے بھی بیان کی ہیں وہ بھی ایمان یومل آخرت میں داخل ہیں کہ یہ ساری نشانیاں واقع ہوں گی اس کے بعد قیامت قائم ہوگی ہمارے بھی پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی ہمارے بھی رفایا کہ نہیں مجھے معلوم ہے قرآن میں اللہ ابرآم نے کتنے بار بیان کیا لوگ آپ سے پوچھے قیامت کب قائم ہوگی آپ کہ اس کا علم نہیں ہے کُل انما ربی آپ فرما دو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے رب العالمین کے پاس ہے قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم ہمبی کے پاس نہیں تھا یہ غیب سے متعلق ہے اس لیے ہمارے نبی نشانیاں بیان کی کہ نشانیاں ہو جائیں گی تب قیامت قائم ہوگی یہ نشانیاں دس نشانیاں بڑی بڑی بیان کی گئیں اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی آپ کا نشانیاں بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم تھا قیامت کب قائم ہوگی اللہ رب العالمین اس کو چھپا کر کے رکھا اچانک قیامت آئے گی کسی کو تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا اچانک قیامت قائم ہوگی جیسا کہ اللہ رب القرآن کے بیان فرمایا اگر بتا دیا جائے گا کتنے سال کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر اس پر ایمان رکھنے سے کیا فائدہ یعنی لوگوں کو جو رکھیں گے جن کا اور جو نہیں رکھیں گے دونوں درمیان کیا فائدہ ہوگا کیا تمیز ہوگی اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی کب ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے دن تاریخ نہیں بتائی گئی کتنے سال کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی ہمارے نے دین بتایا جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی جمعہ کے دن افتیاز اسلام پیدا کیے گئے جمعہ کے دن جنت سے نکالے گئے اور جمعہ کے دن قیامت بھی قائم ہوگی جمعہ کے دن آپ کی توبہ بھی قبول ہوئی یہ ساری باتیں حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا تو جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی لیکن کتنے دنوں کے بعد کتنی سال کے بعد کتنی لمبی مدت کے بعد یہ اللہ بہتر جانتا ہماری بات ہے کہ مجھے بھیجا گیا اور میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے آپ نے دائنے ہاتھ کی انگلی شہادت کی اور درمیانی انگلی اکٹھا کر کے بتایا اس کا علما نے دو مفہوم بتایا ایک مفہوم تو یہ بتایا کہ درمیان والی انگلی ہے بیچ وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے اور شہادت والی انگلی تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے تو دنیا کا اتنا حصہ گزر گیا ہے جتنا باقی ہے یہ اتنا حصہ باقی ہے دنیا میں سے یعنی اکثر حصہ گزر چکا دنیا کا کتنا باقی ہے آپ یہ انگلی دیکھیے گویا کہ اتنا حصہ باقی ہے دنیا کا اور باقی حصہ گزر گیا بعض علما کو فرمایا نہیں یہ دو انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنی قیامت باقی ہے یہ فاصلہ بھی زیادہ نہیں ہے آپ کتنی انگلی پھیلا لیں گے اسے زیادہ نہیں پھیلا سکتے اتنا فاصلہ جو ہے دونوں انگلیوں کے درمیان اتنا ہی قیامت باقی ہے تو قیامت آئے گی میرے بھائیوں لیکن کب ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے اگر دن اگر بتا دیا جائے تاریخ کتنے ہزار کروڑ سال کے بعد تو پھر اس پر ایمان لانے کا جو غیب کا ایمان ہے وہ ختم ہو جائے گا اس لیے اللہ ربراہ رب اس کو چھپا کر کے رکھا اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں بتایا اور اس لیے ہماری بھی نشانیاں بیان فرمائی کی نشانیاں آئی یہ نشانیاں واقع ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ایک بہت اہم بات ایک امام گزرے جن کا نام تھا حافظ حکمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں آخرت پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کے مطابق آپ کا عمل ہونا چاہیے یہ اصل بنیاد ہے یہ یہ اصل مقصد ہمارا کہ آخرت پر ایمان ہے تو کے ہونی چاہیے صرف نظریاتی طور پر نہ ہو کیا قیامت قائم ہو جائے گی اور ہم قیامت کے لیے کچھ تیاری نہ کریں ہمارے پاس کچھ عمل نہ ہو یہ مطلب نہیں ہے یہ اصل مقصد یہ ہے قیامت کے تعلق سے انسان تیار رہے انسان عمل کرے اس لیے بھی کے پاس ایک ثابت تشریف لائے بھی سے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی ہمارے بی نے کہا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے بارے میں پوچھ تو رہے ہو قیامت کب قائم ہوگی اس کی تیاری کیا ہے تمہارے پاس پوچھا تیاری اس لئے تیاری کرنے کی ضرورت ہے قیامت پر ایمان کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس عمل ہونا چاہیے دین پر عمل ہونا چاہیے ایمان ہے کہ نماز فرض ہے نماز نہ ہم پڑھیں نمازی نہ پڑھے انسان زکات فرض ہے انسان کا ایمان اور زکات ہی نہ دے انسان صرف اللہ کی بات کرنی چاہیے اللہ کے بات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے انسان اللہ کی بات نہ کرے شریک بھی کرے نبی کی سنت پر عمل ہونا چاہیے لیکن انسان بدات پر عمل کرے تو صرف یہ کہنا ایمان لانا اس پر عمل نہ ہو تو کیا فائدہ ہے ایمان انسان کو عمل سکھاتا ہے جتنا زیادہ انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انسان عمل کرنے والا ہوگا اس لیے مانوی نے کیا من کان اللہ علیہ آخر فلی قریم فہو جس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہوئے مہمان نوازی کرے مہمان کی عزت کرے آپ نے عمل بتایا کہ آخرت پر ایمان ہے تو عمل کرو آخرت پر ایمان ہے تو اس کی تیاری کرو توحید پر قائم رہو شرک نہ کرو سنت پر عمل کرو سے دوری اختیار کرو بردوں کا حق ادا کرو نماز کی پابندی کرو سچ بولو جھوٹ نہ بولو سب کا حق ادا کرو پڑوسیوں کا حقدا کرو بیوی کا حق ادا کرو ماں باپ کا حق ادا کرو بچوں کا حق ادا کرو اس کے لیے عمل کرو تیاری کرو ہمیں گھر جانا ہوتا ہے تو انسان پورے سال تیاری کرتا ہے گیا بازار میں کوئی سامان سستا ملا لے کر آیا گھر میں نیچے رکھ دیا چارپائی کے رکھتے رکھتے جب سال گزرتا ہے تو پورا سامان اس کے پاس ہو جاتا ہے پورے سال تیاری کرتا ہے ایک مہینے کے سفر کے لیے ایک مہینے کے انسان چھٹی جاتا ہے پورے مہینہ پورے سال یا ایک مہینہ دو مہینہ انسان تیاری کرتا ایک ایسا سفر جس میں واپسی نہیں ہوگی ہماری مرنے کے بعد دوبارہ کوئی دنیا کے اندر زندہ واپس نہیں آئے گا قیامت قائم ہوگی تبھی انسان دوبارہ زندہ کھڑا ہوگا اپنی خبر سے اور وہاں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھیج دے دوبارہ دنیا کے اندر نیک عمل کریں گے اللہ کہ نہیں ہم نے تم کو مہلت دیا تھا تمہارے پاس عمر تھی نصیحت پہنچی تمہیں بتایا گیا سب کچھ کیا گیا لیکن تم نے عمل نہیں کیا اب تمہارے تم کو مہلت نہیں دی جائے گی خلاص ختم ہو گیا وم اتنی لمبی مدت تمہیں ملی تم نے عمل نہیں کیا تو ایک مہینے کی چھٹی کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں سفر کے لیے اور جو آخرت ہے قیامت کی والی زندگی ہے جنت کی شکل میں یا جہنم کی شکل میں اس کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری اس میں واپسی نہیں ہوگی انسان کے پاس آپ چھٹی گئے کوئی سامان رہ گیا اگلی بار لے جا سکتے ہو نہیں لے جا سکتے ہو یا کسی کو فون کر دیا بھئی میرا فلاں سامان رہ گیا نہیں لایا آپ آنے والے ہو نا میرا سامان لیتے آنا موبائل میں بھول گیا نہیں لا سکا پیک نہیں کر پایا بھول گیا آتے وقت جلدی میں فلاں جگہ رکھا ہوا چار پائی پر میرا موبائل لیتے آنا میرے بھائی آدمی پہنچا دے گا لیکن آخرت میں کسی کو فون کریں گے کہ بھائی میرے لیے ایسا کرنا میرے لیے لے کے آنا میرے لیے لے کر کیا نہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا تو تیاری کرنے کی ضرورت ہے صرف عمل ایمان ہو ہمارا قیامت قائم ہوگی عمل نہ ہو تو ایمان میں ہمارے کمی ہے گویا کہ شک ہمارے اندر ہے کہ قیامت پتہ نہیں قائم ہوگی کہ نہیں قائم ہوگی تو آخرت پر ایمان بہت اہم بنیاد ہے یہ یہ ہمیں عمل سکھاتا ہے انسان کے اندر یہ عمل پیدا کرتا ہے آخرت پر ایمان انسان کے اندر اور یہ کہ تاکہ اسے پتہ ہے کہ قیامت اگر اچھا عمل کریں گے اس کا اچھا بدلہ ملے گا اگر برا عمل کریں گے ہم کو شدا ملے گی اس لیے قیامت پر ایمان انسان کو کس بات پر ابھارتا ہے نیکی پر ابھارتا ہے اور انسان کو برائی سے دور رکھتا ہے کہ انسان برائی نہ کرے کسی کا حق نہ کھائے کسی پر ظلم نہ کرے اللہ کی نافرمائی نہ کرے شرک اور بداعت خرافات نہ کرے کیونکہ قیامت کے دن اس کو شدا دی جائے گی قیامت کے دن اس کو بدلا دیا جائے گا کسی پر ظلم نہ کرے وہ اور نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ اس کو عطا فرمائے گا تو قیامت پر ایمان انسان کو نیکی پر قائم رکھتا ہے اور انسان کو برائی سے دور رکھتا ہے تو میرے بھائیو قیامت پر ایمان ہم سب کا ہونا چاہیے ایمان کا رکن اگر یہ نہیں ہمارے اندر تو ہم مومن نہیں ہیں یہ ایمان کا رکن ہے بنیاد جیسے آپ گھر بناتے ہیں تو اس کی بنیاد پلر ہوتا ہے اگر بنیاد نہ ہو تو چھت نہیں ہوتی ہے ایسے ایمان کے ارکان یہ اس پر ایمان مکمل ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اگر شک ہے تو ایمان یہ نفی ہے یہ اگر شک ہے تو گیا کہ ایمان ہی نہیں ہے یہ کفر ہے اگر انسان کے اندر شک ہو جائے پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی اس لیے میرے بھائیوں اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے اس لیے اہل ایمان دیکھیے کیونکہ جو کافر ہیں جو منافق ہیں یا جو ملحد ہیں جن کا آخر پر ایمان نہیں ہے وہ کتنا ظلم کرتے ہیں کتنا لوگوں کو ستاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بس خالی دنیا ہے کچھ نہیں اس کے بعد ہوگا لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اللہ تعالی خوب ہوتا ہے قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا ہمیں سزا ملے گی اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا اللہ کی نافرمانی فرمانی کی ہمیں اس کی سزا ملے گی تو اس لیے انسان یہ ساری چیزیں دین پر قائم رکھتی ہیں تو قیامت پر ایمان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے کہ اللہ ہمارے ایمان پختگی فرمائے اللہ ابرامن ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں بدعملی اور بدعقیدگی سے بچائے عمل کی توفیق دے تیاری کی اللہ اب کو توفیق دے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں نیک امال کے ذریعے سے گناہوں سے دوری اختیار کر کے یہی فائدہ ہونے والا میرے بھائیوں ہو یہی چیز انسان کو فائدہ کرے گی اللہ رب المن نے کریم جاوجا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے جنت ہے انلا ابل سوالحات کیونکہ ایمان انسان کو عملے سالے پر ابھارتا ہے اگر ایمان نہیں ہے انسان کتنا بھی بہتر عمل کرے لوگوں کی خدمت کرے لوگوں کی مدد کرے ایمان اللہ پر نہیں آخرت پر ایمان نہیں نبی پر ایمان نہیں قرآن پر ایمان نہیں کوئی فائدہ ہے اس کا نہیں کوئی فائدہ ہے ایمان اور عمل سوالے اے وہ ایمان جس میں شرک نہ ہو کہ انسان ایمان بھی رکھے اللہ پر اللہ تعالی کے ساتھ شرک بھی کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہے اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو بھی پکار رہا ہے کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے نا اللہ یہ سب شرک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرے گا اس لیے ایمان صالح ایمان قوی ایمان محکم ایمان جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو اور عمل سالح نیک عمل کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق جو عمال ہے وہی عمل صالح ہیں عمل صالح وہی ہوتا ہے انسان اخلاص کے ساتھ کرتا ہے نبی کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق کرتا ہے نبی کے طریقے سن کر کے کوئی عمل کرے گا وہ عمل صالح نہیں ہوگا تو ایمان عمل صالح ہی ہمیں اور آپ کو جان سے بچائیں گے اللہ تعالیٰ دعا ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق محمد وعلا آلہ و اللہ خیر و السلام اللہ علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اوپر لگانا